لو ہے تھوڑی سی تھوڑی لو ہے یا زیادہ لو ہے یا الرحمن دیکھ الرحیم ہماری بات چل رہی تھی ہم نے شروع کی تھی جس کے پھر علی السلام کی کشمیر کا کی ذکر کیا گیا تھا اس کے اوپر دیکھیے ذرا الکلی متون فسلون آگے الکلی مت الفظ ایسا لفظ ہے جس کو وزا کیا گیا ہو لیما مفردن معنی مفرد کے لیے ایسے معنی کے لیے جو اکیلے اکیلے لفظ کے لیے جو اکیلے معنی رکھتا ہو وہی امون تن ہاں علی السلام کی جسم کو ہر علی السلام سے آپ نے بلایا کرنا نا دیکھنا ہے کہ کون ہے علیہ السلام اس آپ نے اپلائی کرنا ہے تو okay. so دیکھیں گے اور پھر آپ وہ کریں گے کہ جی کون سا علی اسلام بنتا ہے کون سا علی اسلام نہیں بنتا کرینے میں کیسے آئے گا یہ تو دیکھنا پڑے گا آپ کو آپ کو بتا دیا تھا سکتا ہے کہ بعض نے کہا کہ علی اسلام جنسی ہے بعض نے کہا تھا کہ یہ کیا جنسی ہے تاریخ اس کی ہوتی ہے ماہیت کی ہوتی ہے جنسی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تاریخ اس کی وقت ماہیت کی ہوتی ہے افراد کی تاریخ نہیں ہوتی ہے اگر اس یہ یا خارجی لیں گے تاریخی افراد کی لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں لیکن باز نے کیا کہا دوسرا کہ مراد, مراد نہیں ہے یہ قائدہ مراد ہے <تصفح> تو علیہ السلام کیا دیکھیے السلیمہ امن ہنسی رتون یہ بند ہے کلمہ بند ہے کی تین قسموں میں تین قسموں میں سلاخت اقام تین قسموں میں عشمن وفیل و حرف عشمن وفیلن و حرف و یعنی اس لیے کہ وہ کلیما ام اللہ تب اللہ کی نفیح یا تو وہا اس لیے کہ وہ کلیمہ وہ اما اللہ تد اللہ وہ دلالت نہیں کرے گا ٹھیک ہے اپنے معنی پر اللہ معی نفسیہ اپنے معنی پر وہ کلیما دلالت نہیں کرے گا بذات خود بحول حرف تو وہ کیا ہے وہ حرف ہے اگر وہ کسی معنی پر دلال نہیں کرانا تو کیا ہوگا حرف ہوگا اگر کسی معنی پر دلال نہیں کرتا تو وہ حرف ہوتا ہے اوت اللہ اوت اللہ اللہ مان کی نفسیہ یا وہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر بذات خود یک ترین مانا, مَانَا اور ملا ہوا ہوگا یک ترین ٹھیک ہے اور ملا ہوا اس کا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اگر پایا جا رہا ہے تھا، تینوں زمانوں سے ایک زمانہ سے ملا ہوا ہے وحول کھیلو اور وہ فیل ہوتا ہے اوسد اللہ مان سینا یا وہ دلالت کرے گا اپنے معنی پر بجاتے خود ولم ترین نہیں ملا ہوا ہوگا مانا بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی ملنگے جیسے مانا آ بھی اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ٹھیک ہے نہیں ملا ہوا ہوگا یا ترین مانا بھی اور کوئی اس کا مانا اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہو تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پڑھا تھا نا ہر کیا ہوتا ہے حرف وہ ہوتا ہے جس میں ہرس جس کا کوئی مانا وغیرہ نہ, کو نہ ہو تو وہ کیا ہوتا وہ اگر اس کا مراد نہیں ہے اب دیکھیں گے اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا اگر تو زمانہ ملا ہوا تو وہ فیل ہوتا ہے اور اگر زمانہ نہیں ملا ہوا تو وہ کیا ہوگا اس میں جیسے کہ دیکھیں زرا باغ مارا اس ایک مرنے کا مانا بھی آ رہا ہے, مارا پر رہا ہے یہ لفظ مانا پہ اب اس میں تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہے یہ کیا ہوگا زارا با فیل ہوگا لیکن زربن زربن زربن زربن مارنا تو یہ لفظ अपने माना पर दा तो कर रहा है लेकिन اب مارنا آج بھی ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے پرسوں بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کسی زمانے کو خاص نہیں کیا گیا زمانے کو نہیں ملایا گیا تو یہ گربن کیا ہو جائے گا اسم ہو جائے گا گربن اسم ہو جائے گا یہ وجہ اکثر بتائی گئی ہے اگر وہ جاتا تک اپنے اب بتاتے ہیں آگے اسم کی تاریخ بتا رہے اسم کی تاریخ اسم کسے کہتے ہیں کہتے ہیں بہاد الہد اسم عسلم کی تاریخ کیا ہے کلی ماتون ایسا کلیمہ صد ال کی نقصت کر رہا ہو اپنے معنی پر بزاتے خود صد ال جو اپنے معنی پر جلال کر رہا خود غیر مختار غیر مختار بھی آ دل از نسلا زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے بغیر تینوں زمانوں میں کسی ایک معنی کے ساتھ ملے بغیر ماضی والقبال یعنی تینوں زمانے کون سے ماضی حال اور استقبال اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا اسن ہوگا اگر کوئی زمانہ خاص ہو گیا تو پھر وہ فیل بن جائے گا دیکھیں رجل آدمی کو کہتے ہیں یہ کیا عشم رجول آدمی کو ہے وعلن وعلن وعلن اور علم علم ہے یہ بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا لیکن مانا تو ذرا ہے یہ اسم کی تاریخ ہوگی یہ آپ پڑھ چکے ہیں اسم کی تاریخ جو آپ نے پڑھ لی تھی اب اب اسم کی علامتیں بتائیں گے اسم کی علامتیں کیا علامت علامت اسم کی گیارہ علامتیں پڑھیے نا اسم کی گیارہ علامتیں اب ذرا دیکھیے وہ علامت اور اسم کی علامت کیا ہے صحت الحت الخبار انو صحت الخبار انو اس کی خبر دینا اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو جس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے تو یہ کون سا تھا مسند الحچے لکھا ہوا تو اسم اس کا تھا ہونا لحا مسند ہونا مسند ہونا کی علامتوں میں سے تھا یہ کیا ہوگا مسلم ہوگا تو یہ قائم تو ایک علامت ہی یاد ہے میں نے ساتھ نا ساری باتیں علم والی ہیں بس علم والی باتیں یہ اب عربی کے اندر ہو گئی ہیں بس یہ چل رہا ہے تو وہی چل رہا ہے سارا کا سارا کہتے ہیں کہ جی وال اضافت ہونا علامت میں سے کیا ہوتا ہے؟, علامت میں سے ایک ہی ہے نا تو کہتے ہیں وال اضافت اور اضافت نہ وہ مثال اس کی غلام و زئی دن کا غلام تو غلام کیا ہوگا مضافت تو یہ اسم ہوگا آگے آگے آگیا تاریخ لام تاریخ کی مثال دقول لام تاریخ لام تاریخ لام تاریخ کا داخل ہونا لام تاریخ کا یعنی علی ہو شروع میں پڑا تھا علی ہو شروع میں کر رجلی ٹھیک ہے نا کر رجولی جیسا کہ الرجل علی اسلام ڈلا ہوا ہے اس کا مطلب کیا آ جائے گا یہ علی اسلام جب آ تو یہ اس میں ہوگا ارجول لام تاری کر دخول ج السلام علیکم السلام تھا مثال آگے کی دخول اللام ساری سے کر رجول جیسے کہ لام ساری سے داخل ہونا جیسا کہ الرجل، الرجل تو یہ کی علامت ہے دخول دخول الجر جر کا داخل ہونا شروع میں جر کا داخل ہونا یہ بھی کیا ہوتا ہے پڑا تھا نا دخول الجر اور تنمین تنمین ہونا یہ بھی کیا ہوتا ہے اسم کی علامت ہوتی ہے تنمین ہونا اسم کی علامت ہوتی ہے جیسا کہ وہ تن جیسا کہ نہ ہو بزعی دن تو با جارہ بھی داخل ہے اور سمین آ گئی دن یہ بھی علی السلام کی علامت, اسم کی علامت. تو. تفنیع ہونا تسمیاں ہونا جو اسم کی علامت ہے ول جمع اور جمع ہونا اسم کی علامت ہے ون نعت موسف ہونا نعت سے کیا مراد ہے موسوف ہونا یہ بھی کیا ہے قسم کی علامت ہے وہ او تصویر کا داخل ہونا تصویر ہونا یہ بھی کیا ہوگا قسم کی علامت ہے ون ندا ندا ہونا جس کو پکارا جائے جس کو پکارا جائے یہ نئی بات آگی ون ندا اور جس کو پکارا جائے جیسے یا سعید یا زیدو. تو جس کو پکارا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں آخر آپ نے کہا فعین نقل الحاظ ہی ان میں سے ہر ایک فعین نقل ان میں سے ہر ایک خواص اسم کے خواص میں جس کے اوپر یہ آ جائے گا تو اس کا مطلب خاصیت ہوگی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے اسم ہے میں خواہش کیا ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ خاص ہوں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ پائے جائیں, جائیں کہ جہاں پہ گھر سے جائے شروع میں آ جائے تو آپ فوراً یہ کیا ہے اسم ہے فیل نہیں ہو سکتا اگر تنوین ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوگا تنوین ہو جائے تو اسم ہوگا فیل نہیں ہو سکتا تو یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی خواص کبھی کسی آپ کو کسی فیل پہ نظر نہیں آئے گی جی. اگر بعض دفعہ آ بھی جاتی ہے لیکن وہ اور وجہ ہوتی ہے وہ شیروں کا وزن برابر کرنے کے لیے کر لیتے ہیں اب ہم نے بات کی تھی کیونکہ کی اس کی خبر دینا درست ہو مسنِ لے ہونا یعنی کیا مسن لے اب مصنف اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جی وہ کیا ہے ومان ال اخبار انہوں اخبار انہوں کا معنی کیا ہے یعنی اخبار انہوں کا معنی کیا ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کی خبر دینا درست ہو وہ اسم کی علامت ہے تو ہیں وَمَانَ اَنحو اخبار انہوں اخبار انہوں کا معنی کیا ہے یقون محکوم علیہ یا تو اس کو کیا لگایا حکم لگایا جائے مسلم اللہ کیا ہوتا ہے جس پر کوئی حکم لگایا جائے لکھو نہیں فائل ہے, کہ ہوں تو آپ دیکھیں فیل اور فائل ہے اخبار آنوں کا کیا کہ دی جا رہی ہے فائل سے اتا ہو لگایا نا زرب کا مارا ہے او مفول یا کیا ہوگا وہ مقول ہو او جا وہ کیا ہو, مبتدہ ہو لے کے سکتے ہیں فائل ہو سکتا ہے مقبول ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ مبتدہ ہو سکتا ہے جی اکل سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو اسم کو کیوں کہتے ہیں کیا وجہ کیا آپ نے کیوں کہہ دیا کہ اسم کو اسم کہنا ہے وہی لسمو سم بن کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی اونچائی کی وجہ سے اللہ کسیمئی ہے اپنے کسیموں پر اپنے کسیموں پر یہ سم جو ہوتا ہے عسم عسمن کو اسم کہا جاتا ہے لسمو بھی الم اپنے کسیموں پر یہ بلند ہوتا ہے اس کے قسیم کیا ہوتا ہے اسم کے کسیم کون کون سے ہو سکتا ہے فیل اور ہر سکھے کے کسیم میں فیل اور ہر یعنی جن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے لینگویج کے کسیم کے لائیں گے قسم ہونا اور چیز ہوتی ہے قسم ہونا اور کسیم ہونا اور چیز ہوتی ہے کلم کی قسم کیا ہوتی ہے اسم فیل اور ہر کلے کی قسم کیا, اسم کیا ہے؟ کسیم ہے. پیلوز ہے نا ٹھیک ہے ہم کہیں گے اسم فیل اور ہر یہ کس میں ہے کس کی کلمے کی اسم فیل ہر قسم ہے کلمے کی لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے کسیم ہے سمجھ گئے بات کو پلیز سمجھے تو کہتے ہیں اس کو इसको میں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بلند ہوتا ہے اپنے تشیموں پر لا لال جی من المانا نہ یہ کہ یہ علامت ہوتا ہے اپنے مانا پر نا یہ یہ کہ علامت ہوتا ہے اپنے مانا پر یہاں سے اصل میں ایک اختلاف ہیں اختلاف یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سرف اور ناخ کے اندر جو کام ہوا ہے نا وہ عراق کے اندر جو کام ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے اور خاص طور پر کوفا اور بسرا کے اندر ٹھیک ہے کوفا اور بسرا میں شخص بہت کام کیا گیا ٹھیک ہے تو وہ کیا تھا جی ان کا اپس میں اختلافات چلتے رہتے تھے کہ ہاں تو ہر چیز کی اوپر تحقیقات ہوتی تھی ایک تحریک تحقیق کرتا تو دوسرا کرتا تحریک تحقیق کر کے اس طریقے سے مختلف قسم کی چیزیں دو اسکول آف تھا نا تو <laughs> اس کا نام اسم رکھا ہے ہے اس باوجہ اس کو بلند ہونے کے علا کسی اپنے اپنی دونوں پسیموں پر, پر لالی لسمن رلمانا نہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مانا پر علامت ہے نہ بس, بسرا والے بسرا والے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ, من, اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا مانا ہوتے ہیں بلندی کے سم بن بلندی کے مانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیم کہ بن تھا پھر کام کیا, کیا؟ آخر سے واؤ کو حزف کر دیا آخر سے واؤ کو حضف کر دیا شروع میں حمزہ لگا دیا تو کیا بن گیا اسمن بن گیا ٹھیک ہے اصل میں سمون تھا واؤ کو حزف کیا اور اس اسے شروع میں حمزہ لگا دیا انات کا مطلب موسوف ہوتا ہے اناط کا مطلب موسوف ہے نعت کے معنی ایسے صرف لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بلندی کے معنی میں لیکن انہوں نے اناج کے معنی جو لیے نہیں آگی بات تو سم کیا ہے سم بند ہے بشرا والے کہ بلندی کے معنی میں کیونکہ یہ اپنے کسیموں پر بلند ہوتا ہے اپنے کسیموں پر بلند ہوتا ہے ہرش پہ بھی بلند ہوتا ہے اور سیل پر بھی بلند ہوتا ہے تو اس لیے اس کا نام کیا رکھے گا اسم ان رکھے یہ مانا بتا کہتے ہیں اس کو اسم کیوں کہتے ہیں اس کی بلندی کی وجہ سے ادا کشمے اپنے کشیموں پر یعنی سیل اور ہرش کے اوپر یہ بلند ہوتا ہے نہیں بسا والے کہتے ہیں واؤ سین اور بڑا شان کام ہے شروع سے ہٹاؤ واؤ اور شروع میں حمزہ لگا تو کیا بن جائے گا اسمن بن جائے گا یہ کیا نہیں تھا لال ہی اپنے مانا پر دلالت نہیں کر سمو اپنی ان کی نزیبی گویا بسرا والا جو مذہب ہے وہ کیا راجے ہے مصنف کے نزیب بسرا والا مذہب راجے ہے وہ کہتے ہیں بلندی کے ہوتے ہیں بلندی کے تو یہ اس من کی علامت نہیں ہے ہو جائے گی بات کوئی بات نہ سمجھ آئی تو پوچھیں آج میں جلدی جلدی چلا اس کے اندر اتنی ہیں اتنی بحثیں ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے فائدے مند تو ہیں فائدے مند تو ہیں لیکن کیا کریں ہم ان چیزوں کو چھیڑ نہیں سکتے کتاب بھی ہم نے کرنی ہے کتاب بھی کرنی ہے تو میں چاہ کے تاکہ وہ ہو جائے جو آخری بیسے ہیں وہ اچھی ہو جائیں سے یہ تصویریں ساری اپنے پڑی ہوئی ہی ہیں جو نئی بات آ گئی جیسے اسمن آگی یا اسم گئی وہ بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے جی یہ ایک ہوا کل ان کرم اللہ عبد الخیل سے لیکن کل کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے کل سفر کرنا ہے شام کے وقت اسلام آباد سے لاہور کا دوبارہ اسلام آباد سے لاہور کا بہت تھکا ہوا ہوتا ہے بندہ ایک جگہ کے اوپر تو صبح دس بجے سے شروع ہوئے تو پانچ بجے تک کل صبح نو سے پانچ بجے تک ہے تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل آ جاتی ہے ابھی بھی میں آپ کو پڑھاتے پڑھاتے بھی مجھے اتنی نیند آئی تھی اتنی نیند آئی تھی کہ میں سو رہا تھا میں رک جاتا نا بیچ میں ابھی آپ نوٹ کیا ہوگا میں رکتا تھا بیچ میں تو مجھے اس میں آنکھ لگ جاتی تھی تو انشاءاللہ شاء جو ہے کل جو ہے دیکھیں گے کوشش کریں گے اگر تو وہ ہو گیا تو سبق کر لیں گے ورنہ پھر کیا چھٹی ہو جائے گی تو انشاء اللہ کل جو ہے بس یہ جو ہے اس میں سے کل کو کدوری کا سبق بھی نہیں ہوگا سبق بھی نہیں ہوگا کل صبح میں جلدی جانا ہے وہاں پہ جانا بھی وہ مجھے یہاں سے جلدی جانا پڑے گا کل نہیں ہے کلو دیکھ لیجئے گا سبق کے حوالے سے میں پانچ بجے چھ بجے تک اسلام آباد اسلام آباد پہنچوں گا پھر یہاں سے نکلوں گا رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ بج جائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے علیکم و رحمۃ اللہ